الرحمن ورحمۃ الحمد صحمن علامحمد علیکم و اللہ وبرکاتہ فضالِ الود سلسلہ دراصل کتاب سوین نمبر انتیس باجواہی نمبر دس میں حدیث نمبر اور چون کا تجمہ لوگوں تک پہنچانے کے فضلات حاصل کروں اور یہ حدیث نمبر ترپن رضی اللہ تعالیٰ شامل کبھی نقل فل مارے ان قال قالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا علمس اگر لوگ جان لیتا متأثمیہ علی المیر المومن کب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر المومنین کا نام رکھا گیا تو لما ان کروں فضائل تو لوگ جو ہے علیہ السلام کے فضائل کا کبھی انکار نہ کرتے تو پھر اسلح فرماتے ہیں پھر یقیناً سوال سوال جب میں آپ فرما لیں سمیہ وضاء لکھا علیہ السلام کو امیر المومنین کے نام رکھا گیا وہ اس وقت جب کہ وعدم بے نروح و الجسط اب عالم کے عدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان یعنی ابھی روح عدم علیہ السلام کے جسم تخلیق ہوئی ہے ابھی روح اس میں نہیں ڈالا ہے وہین کال اور اس وقت علیہ السلام جو ہے میرمن کا مقام اللہ نے پہنچایا ہے جب اللہ نے بندوں سے مخلوقات سے پوچھا عالم ضرم علیہ رب اے مخلوقات الہی کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بھلا کیوں نہیں ہے اللہ تو ہم سب کا رب ہے تو فقال اس وقت اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمایا فقال اللہ تبار و تعالیٰ اس وقت عالمِس میں عالمِ ضر میں اللہ تعالیٰ نے محلوقات سے محاطف ہو کے فرمایا انا ربکم میں اللہ تم سب کا رب ہوں اور محمد النبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہے والی امیرکم اور علیہ السلام تمہارا امیر ہے یعنی امیر المومنین یہاں پر لینے عالم زر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ربویت کا ملان فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور علیہ السلام کے امیر المنین ہونے کا اغرار وہ سوال فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف جسم کی تخلیق ہوئی ابھی روح اس میں نہیں ڈالا ہے اور عالم زر میں اللہ تعالیٰ نے معلومات سے یہ کو یہ بیان فرمایا کہ میں اللہ تمہارا رب ہوں محمد تمہارا نبی علیہ السلام تمہارا امیر ہے ہاں جی کتنے عظیم شان مرتبہ ہے آپ اور میرے اللہ نبی ولی اور پیارے نبی کا درود و سلام ہو بے حد اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے وسیع برحق اور حدیث نمبر چو جو ہے فرماتے ہیں انجابر سے جو خوبصورت حدیث ہے کالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں جان جبرائیل میرے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا بیور کا تین ایک سبز رنگ کا ورقہ پتا ایک کاغذ کا ورقہ لے کر آیا ورق لے کر آیا مین آئند لاہج اللہ, اللہ تبار تعالی تعالی طرف سے جو کوئی ہر چیز پر غلبہ والی ذات اور جلاتِ شان والی ذات ہے اللہ کی جانب سے ایک سبز رنگ کا ورقہ لے کر آیا اور اس ورقے میں میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا مکتوب الفیہ اس میں لکھا بھی بیاہ دیں سفید شاہی میں سفید شاہی میں اس سبز ورقے پہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا کہ ان نے بے شک مجھ اللہ نے فرض قرار دیا ہے لازم قرار دیا حب علیب نے ابھی طالب علی نے طالب علیہ علی السلام کی محبت کو علاخل کی میرے تمام محلوقات پر مجھ اللہ نے فرض قرار دیا ہے میرے پیارے حبیب حوال ہم ظالکھا آپ میری طرف سے یہ پیغام یہ بات یہ حقیقت ان تمام محلوقات کو آپ پہنچا دو تو آزان گرامی آپ یہاں سے جان لے کہ علیہ السلام کی ولایت جو ہے علی کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ علی علیہ السلام کے ذریعے چار نبی آسمان سے باغادہ تحریر فرما کر سب سے ورقے میں ہاں جی سب سے ورقے میں سفید خط میں ہاں جی علیہ السلام کی محبت کو تمام معلوقات پر فرض ہونے کا وہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ وہاں لکھا ہوا کہ اتنی ما سفید سبق سف بحیشی عالم بالا کے ورخے پہ سفید ہاں سیاہی میں اللہ تبارکار نے یہ لکھا اللہ طرف ان تو مجھے اللہ نے فرض قرار دیا ہے حب علی عالب ناب طالب علیہ السلام علیم ناب طالب علیہ السلام کو اللہ خل میرے تمام محلوقات پہ لہٰذا میرے پیارے حبیب فبلکھ ہم ظالکہ پذاب کی امت تک پرانے آنے والی تمام نسلوں تک جو ہیں اس پیغام کو پہنچا دے درود و سلام اللہ کے پیارے نبی پر اور آپ کے وسیع ورحہ پر اور بیت علم الد علیہ السلام پر تمام انبیاء اور رسول و شداء الصلاح پر کہ کتنے عظیم حسیاں ہیں علیم نبی طالب ہمیں دعا کرنا پرور دگارہ ہمیں جس طرح اللہ نے اس کی محبت کو ہم پر فرض کر دیا ہے ہاں جی اور اللہ جو ہے عالم زر میں ہی معلومات سے اپنی ربوبیت محمد سلم کی نوبت علیہ السلم کی امیر المن ہونے کے اقرار لیا ہے یا اللہ ہم سب کو اسی اقرار پہ اور اسی اللہ کی فرض پہ ثابت قدم رہنے کے توفیق عطا فرما ہم سب کو تمام مسلمانوں کو یا اللہ محمد و محمد کے دامن تھامے رہنے کے ان سب کا سچا محب بن کے رہنے کے توفی عطا فرما آمین یا رب العالمین